وضو کے بعد اپنے گناہوں سے مانگنی مانگنا چاہیے ہر نماز نہایت خوشو اور خوضو اور یکسوئی سے پڑھنا گویا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کہ نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو اور عذاب بھی اور عذاب بدن بھی سکون کے ساتھ ہو دو رکت چار رقط یا اٹھ رقط یا بارہ رکت تحجد ادا کرے تحجد کے وقت کی دعاؤں میں گناہوں سے معافی مانگے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے اور دین اور دنیا کی جس نعمت کے لیے چاہے دعائیں کرے کوشش کرے کہ فجر کی نماز تک ذکر تلاوت, تلاوت قرآن اور دعا میں مرغول رہے اور تمام عبادت کو کرنے اسی وقت میں ثابت ہیں اگر چاہے تو دوبارہ سو جائے مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے جب آزان کی آواز سنے تو کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ رضیتو باللہ ربوں بالاسلام دینہ و محمد نبی اور وسیعلے کی دعا کریں اذان کا جواب دیں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی کوشش کریں اور وضو کو مسنون طریقے سے کرنے کی کوشش کریں فجر کی دو سنتیں گھر پر ادا کریں پہلی رکعت میں سرہ کافرون دوسری میں سر اخلاص پڑھیں اور اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں اور صبح کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پڑھتے تھے